بنے زمین لیا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله نور اللہ. وعلى اللہ. المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اوساف قیام کی رحمتہ اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں آپ کے آجزی انکساری آپ کی شفقت و محبت اپنے توازو اپنے بہادری سخاوت اور بہت سارے امور بہت ساری باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں اور اب جو آج کا آج کا درس سبق ہے اس نے مالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے حضور سربرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کا تذکرہ کیا ہے حضور اسلام کا زہد اس کا ذکر یہاں پر قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالی بیان فرمائیں گے کہ آپ علیہ السلات اسلام دنیا سے کس قدر دور رہا کرتے تھے اور آخرت کی تیاری میں مشغول رہا کرتے تھے اور یہی آپ درس اپنے اصحاب کو اپنے صحابہ کو اپنے اہل بیت کو اور اپنی امت کو دیا کرتے تھے قرآن مجید فرقان شمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا تذکرہ کثرت کے ساتھ فرمایا ہے وہ عمومی طور پر مکی صورتوں میں تین باتوں کو زیادہ ذکر کیا ہے نمبر کی توشید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کیونکہ اہل مکہ ان کی اکثریت اس وقت مشرقین کی تھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو راضی نہیں تھے کہ اللہ ایک ہی ہے معبود ایک ہی ہے اس لیے مکی صورتوں میں اکثر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے دوسری بات دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے رسالت جس پر بالخصوص مکی صورتوں کے اندر زور دیا گیا کیوں کہ اہل مکہ اس تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تو مختلف دلائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور رسول علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اور تیسری چیز یہ عقیدہ ہے کہ مر کر بندے نے دوبارہ اٹھنا ہے اہل مکہ اس بات کو تسلیم کرنے پر بھی راضی نہیں تھے تو اس لیے آخرت کا تذکرہ جگہ جگہ پرانے پاک میں مکی صورتوں میں بھی ہے اور مدنی صورتوں میں بھی ہے مکی صورتوں میں تو واضح اس لیے کہ اہل مکہ اس بات کو تسلیم کرتے ہی نہیں تھے مانتے ہی نہیں تھے کہ جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے ہڈیاں ہماری گل جائیں گی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ اس کو بعید جانتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مثالیں دے کر اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ رب عز و جل جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے یقیناً وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور مدری صورتوں میں بھی اس بات کو بیان کیا اس لیے کہ یہود نسارا اگرچہ کے آخرت کا عقیدہ اس معنی میں رکھتے تھے کہ ہم نے مر کر اٹھنا ہے لیکن حقیقتن آخرت کو بھڑا چکے تھے اور وہ آخرت کا جس طرح کا اعتقاد رکھتے تھے وہ بھی غلط رکھتے تھے یعنی باوجود اس کے کہ دنیا میں برے کام کریں ایمان لے کر نہ آئیں اس کے باوجود بس ان کا یہی نعرہ تھا کہ لن تمثن النار اللہ ایاما کہ ہمیں تو جہنم کی آگ کچھ دن ہی چھوئے گی نہیں جنت اللہ من کا ندن یہی بولتے رہتے تھے کہ جنت کے اندر تو یہود و نسارا ہی داخل ہوں گے دوسرا کوئی داخل نہیں ہوگا اللہ تبارک وزارہ نے ان کی غلط فہمیوں کا جگہ جگہ رد فرمایا اور مومنوں کو بھی اس بات پر جگہ جگہ تنبی فرمائی کہ انما ہاد ہل حیات دنیا متا کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو برتنے کا سامان ہے دنیا صرف برتنے کا سامان ہے, زندگی تو یہ ہے تماشا ہے باقی کو خیر کا اصل جو رہنے والی چیز ہے وہ آخرت ہے جو بہتر ہے اور جو باقی رہے گا انخرتا یہ دار کہ آخرت جو ہے یہ قرار کا گھر ہے ٹھیرنے کا گھر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان شمید میں اس بات کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے مومنوں کی پہلی بات یہ فرمائی کہ وبل یو کن جہاں ان کی صفات بیان کی شروع کے اندر ہی اس نے ایک صفت یہ بیان کی کہ یہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں پختہ یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں یقین جو رکھے گا وہ اس کے لیے تیاری کرتا رہے گا تو قرآن مجید فرقان کی یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یہ ہمارے لیے یہ درس ہے، سبق ہے کہ ہم دنیا کے اندر منہمک نہ ہو، ہمارا مقصود دنیا نہ ہو ہمارا مقصود رب از وزل کی رضا ہو ہمارا مقصود آخرت ہو اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کی طرف ترغیب دلائی ہے اس کو ہم حاصل کریں نہ کہ دنیا, دنیا کو حاصل کریں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح دنیا سے بے رغبت رہا کرتے تھے یہ تو آگے ذکر کر رہے ہیں قاضی اعظم کے رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے برابر ہوتی یا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا دنیا کی اللہ تبارک و کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کو اللہ تبارک و دیا نے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے بھی اپنے آپ سے دنیا کو دور رکھا باقاعدہ دنیا بن سبر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی لیکن آپ نے اس کو جھڑک دیا اپنے سے دور کر دیا تو یہی نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا عملی طریقہ کار بھی رہا آپ کے اہل بیت کا بھی یہی طریقہ رہا آپ کے اصحاب کا بھی یہی طریقہ رہا سب سے پہلی چیز جو قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو اس وقت بھی ٹھکرایا جب دنیا پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے قدموں میں آ کے پڑی ہوئی تھی مکمل جو ہے وہ تسلط آپ کو حاصل تھا تواتر فتوحات ہو رہی تھی مختلف مقامات سے مال و دولت کے انبار لائے جاتے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی دنیا کو ٹھکرا رہے ہیں ایک ہونا بندے کے پاس کچھ ہونا پھر وہ دنیا کو ٹھکرا ہے یہ ایک الگ چیز ہے اور ایک ہے کہ بندے کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ دنیا کو ٹھکرا کے وہ مال دوسروں کو دے دیتا ہے یہ اعلیٰ درجے کا کمال ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی سب سے پہلی بات کازی اعظم کی رحمۃ اللہ ترالی نے یہ ذکر کی اور پھر حضور علیہ السلاق اسلام کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ حضور علیہ اللہ کی باردہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ امبا محمد ال رسک کا علی محمد اے اللہ آل محمد کو اتنا رزق دے کہ ان کی زندگی قائم رہے یعنی ایسا رزق نہیں کہ بہت زیادہ وافر ہو بلکہ بس اتنا کہ قوت یعنی جس کے ذریعے سے زندگی کا قیام رہے بدنے انسانی سلامت رہے اے اللہ آل محمد کا رزق اتنا بنا دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دو روایتیں یہاں پر قاضیہ ازمال کی رشت اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہیں کہ آترشار فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وشال تک کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی اور دوسری روایت کے اندر آپ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی متوات دو دن ایسے نہیں گزرے کہ جس میں ہم نے جو کی روٹی کھائی ہو اور ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرماتی ہیں کہ آل محمد آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی گندم کی روٹی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی فرماتی ہیں حالانکہ حال یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرماتا کہ کسی کے دل کے اندر اتنا خیال بھی نہیں آ سکتا اگر آپ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا فرماتا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا یعنی آپ علیہ السلام السلام کی زندگی کا یہ معمول تھا بعض صحابۂ کرام علی میروان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیبا علیہ وسلم دنیا سے اتنا تو لے لیں کہ جو ضروری ہے تو فرمائے مجھے دنیا سے کیا معاملہ میرا اور دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ایک مسافر ہو وہ کہیں جا رہا ہے کسی دن میں اور وہ سائے کے لیے کچھ دیر کسی درخت کے نیچے رکا اور پھر اس کے بعد وہ آگے چل دی تو جتنی دیر سائے کے اندر بندہ رکتا ہے اتنی دیر میرا دنیا کے اندر رکنا ہے اس کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے یہ ہمارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا اگے اور باتیں بھی ذکر کی ہیں تو اس کو دیکھیں فرماتے ہیں و اما زہدہ فی الدنیا فتقدم من الاحباری اثناء هذه السیرتی ما یفسی <اِفْفِيه> یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے بے رغبتی فرمانا اس حوالے سے جو باتیں اس سیدت طیبہ کو بیان کرتے ہو یعنی جو ہم نے ذکر کی ہیں پیچھے اس میں بہت ساری باتیں ذکر, چک... ذکر ہو چکی ہیں کہ آپ دنیا سے کس صدر وہ ابا محمد یعنی <نکودن> آپ علیہ السلام اسلام کی دنیا سے بے رغبتی دنیا کو کم سے کم اختیار کرنے کے حوالے سے یہ بات کافی ہے کہ دنیا اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی مسلسل فتوحات آپ کی ہو رہی تھی لیکن آپ نے اس حال میں وصال فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے نقطے کے لیے آپ کی جو ضرا تھی رنگ میں حملے سے بچنے کا جو آلہ ہوتا ہے لباس ہوتا ہے وہ آپ کی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور آپ اللہ تبارک و اطارہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرتے تھے کہ, امّا هم رزق آل کہ اے اللہ آرے آل محمد کے رزق کو بزکوت بنا دیں اتنا کہ جو ہمیں بدن ہمارا قائم رکھے حد ثناف الحسین ابرمدین الحاف والقاضي أبو عبد الله الثميني قالوا حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودج قال حدثنا ابن السفيان قال حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجادي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا أبو معافية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأثفدي عن أعيشة رضي الله تعالى عنها قالتهم ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام انتباعا من خبز بر حتى مضال سبيله وفي رباية أخرى من خبز شعير يومين متضاليين ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر بباره وفي رباية أخرى ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله عز وجل الله حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مال میں یعنی جب دنیا سے اپنے مثال فرمایا تو نہ دینار چھوڑے نہ درہم چھوڑے نہ بکری چھوڑی نہ اونٹ چھوڑے کچھ بھی حضور علیہ السلام اسلام نے اپنی مال کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا جو آیا اللہ کی راہ کے اندر صدقہ فرما دیا مزید فرماتے ہیں عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ترکہ تھا وہ کچھ ہتھیار تھے اور ایک آپ کا دراز گوشت تھا اور کچھ زمین تھی اور وہ تمام کے تمام بھی آپ نے صدقہ فرما دیا تھا وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً ولا شاتاً ولا بعيراً وفي حديث عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضاً جعلها صدقة مزید حضرت عائشہ رضی الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے گھر میں مثال فرمایا تو گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو کوئی انسان کھا سکے مگر یہ کہ ایک طاق کے اندر کچھ جو رکھے ہوئے تھے بس یعنی دنیا سے رخصت فرما رہے ہیں رخصت ہی فرما رہے ہیں اور اس وقت گھر کے اندر کتنا موجود ہے کہ تھوڑے سے جو ہیں باقی اس کے علاوہ کھانے کو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا مجھ پر یہ بات پیش کی گئی کہ آپ کے لیے مکے کے میدان کو سونے کا بنا دیا جائے یعنی یہ نہیں کہ آپ اسلام محتاج ہوں بلکہ آپ کو یہ پیشکش کی گئی کہ آپ کے لیے مکے کے میدان کو سونے کا بنا دیا جائے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میں نے ارض کی کہ یا ربی اجوع اجو او یو من و اشب او جو اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں گی عمل یوم البی اجو افی فاس ری اے میرے رب جس دن میں بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں گریاؤ داری کروں اور تج سے دعا مانگوں وہ امل یوم البی اشب افی فاش مدو جس دن میں سنا بیان یہ نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم کا زہد تھا فرماتی ہیں قالت اللہ تعالیٰ سے پاک ذکر کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلط السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے اور آپ جہاں چاہیں جہاں جائیں وہ آپ کے ساتھ رہیں حضور رہے حضورات نے کچھ دیر اپنے سر کو جھکایا اور اس کے بعد سر اٹھا کے یوں ارشاد فرمایا کہ یا جبریل اے جبریل ان دنیا دار ملا دار نہ کہ اے جبریل دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ مار ملا مال نہ یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو ہوا ملا عقل له کہ دنیا کو وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی دنیا کے مال کے درپے وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر عقل نہیں ہوا کرتی اس پر جبریل امین نے یہ کہا کہ سب بتا یا محمد بالقول ثابت کہ آپ نے جو بات کہی ہے مضبوط بات کہی ہے اللہ تبارک فأطرق ساعت یا محمد الثابت جس طرح حضر السلام دنیا سے بے رغبتی فرمایا کرتے تھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں اسی طرح آپ کے آلو اثاط کا بھی یہی معاملہ تھا ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اپنے گھر سے باہر نکلے اور باہر نکلنے کی وجہ آپ کی بھوک تھی یہ علامہ شامی صالحی رحمت اللہ عنہ نے صبر رشاد میں مسلم شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ باہر نکلے اور باہر نکلنے کی وجہ بھوک تھی کھانا نہیں کھایا تھا کئی دنوں سے تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے کہا کہ آپ کو کون سی چیز باہر لائی ہے کہا مجھے آپ کس وجہ سے, سے تشریف لے کر آئے تو حضر السلام نے فرمایا کہ بھوکی کی وجہ سے آیا ہوں تینوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا پھر سید اب وہ تعالیٰ عنہ کی گھر پر یہ گئے تو سید عنہ نے حضور علیہ السلاح کے لیے کھانا تیار کیا بکری زبا کی روٹی بنوائی حضور حضرات اسلام نے کچھ کھانا تناول کیا اور ایک روٹی پر گوشت رکھ کر حضرت ابو بن بنساری رضی اللہ تعالی انہوں کو دیا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو کیونکہ کئی دنوں سے اس نے یہ کھانا نہیں کھایا ہے تو یہ آپ کے آل و اساب کا معاملہ تھا کہ دنیا سے بے رغبتی دنیا سے دور رہا کرتے تھے ان کا مقصد دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کرنا تھا ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترجی کی تعلیم و تربیت تھی اور یہی تعلیم آپ کی امت کے لیے ہے کہ امت بھی ایسی لذتوں کے اندر پڑھ کے آخرت کو بلانا دے یہ وہ ہستین کہ دونوں جہاں کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں ہیں لیکن کھانا ان کا جو کی روٹی ہے اور وہ بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ہے وہ بھی اتنا کھانا ہے کہ جس سے جسم بس برقرار رہے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد ایک ایک مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلاتے تھے ہمارا کھانا تو صرف عبد الرحمٰ یعنی حضرت عبد الرحمن بھی اور فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے وصال فرمایا اور حال یہ تھا کہ نہ آپ نے کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی نہ آپ کی گھر باروں نے کبھی پیٹ بھر کے کھائی وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَبِ عُمَامَةَ وَبْنِ عَبَّاسِ نَحْوُهُ اور اسی طرح کی روایت حضرت عائشہ حضرت ابو عمامہ اور حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے قَالَ عباسٍ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ <عشانًا> یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے کئی کئی راتیں اس حال میں گزارتے کہ رات کا کھانا نہیں پاتے تھے رات کو کھانا نہیں ہوتا تھا کئی راتیں آپ ایسے گزارتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ <قَتّو> یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھا کر نہیں کھایا کرتے تھے اور نہ ہی اب چھوٹی چھوٹی پیالوں کے اندر کھایا کرتے تھے اور نہ ہی آپ کے لیے سالن تیار کیا جاتا اور نہ ہی کبھی آپ نے سالم پوری بکری کبھی دیکھی یعنی ایسا نہیں کہ پوری کی پوری بکری صاف ستھری کر کے آپ کو بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی ہو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوا یعنی کھانا پینا اپنی جگہ پر ہے یہ الگ ہے لیکن آقائے صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ایسی چٹائی کے اوپر تھے ایسے بستر پر تھے کہ جو چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلاق اسلام کا جو بستر تھا چادر تھی کہ جس کو ہم دو تہ کر دیتے تھے اور حضور علیہ السلاط اسلام اس کے پر آرام کرتے تو ایک مرتبہ صبح آج تم نے میرے لیے کیا بچھا دیا تھا کہا کہ بستر کی چار تہہ کر دی تھی فرمایا جیسے پہلے بچھاتی تھی ویسے ہی بچھایا کرو کیونکہ اس پر آرام مجھے رات کے قیام سے روک رہا تھا یعنی ایسا نرم و ملائم بستر دیا تو اس پر سونا جو ہے وہ مجھے رات کے قیام سے رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے روک رہا تھا تو پہلے جیسا بچھاتے تو بچھائے تو یہ و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سونا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ فلام اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ وسلم ایسی چارپائی پر سوتے تھے کہ جو کی یا کسی بھی رسی کی بنی بھی ہوتی تھی اور حضور السلام جب اس پر سوتے تو آپ کے مبارک پہلو پر اس کے نشان پڑ جائے کرتے حضرت ان تینوں کی اور صحابہ کی بھی روایت موجود ہے کہ بعض اوقات یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور السلام ایسی ہی چٹائی پر ایسے ہی بستر پر سو رہے تھے تو کپڑا ہٹ گیا تو دیکھا کہ اس پر نشان پڑے ہوئے تو حضرت عمر کسی ہستی یا رو پڑی کی آنکھوں میں آنکھوں گئے اور اٹکی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اس ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ ایسے بستر پر سوتے ہیں دوسری طرف کیسر و کسرا ہیں کہ جو نرم و ملائم بستروں پر ریشمی بستروں پر سوتے ہیں تو حضرت السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو آخرت خیر ہوں اب کا آخرت یہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے آخرت کو اختیار کرنا یہی افضل اور اولا ہے ایک بزرگ رشمۃ اللہ تعلق فرماتے ہیں کہ دنیا اگر ساری کی ساری سونے کی ہو ساری کی ساری سونے کی ہو اور آخرت ٹھیکری ہو پتھر ہو تو بھی آخرت ہی بہتر ہے اس لیے کہ دنیا ساری کی ساری سونے کی ہو تو بھی ختم ہونے والی ہے اور آخرت اگر پتھر بھی ہو تو بھی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہو اسی کو اختیار کرنا چاہیے سونا سارا ختم ہو گیا لیکن ٹھیکری اگر باقی رہے گی تو رہے گی تو صحیح ختم تو نہیں ہوگی تو اس لیے دنیا کو اختیار کرنے والا بے بکوب ہوتا ہے اور آخرت کو اختیار کرنے والا دانا ہوتا ہے مزید فرماتے ہیں وكان ينام أحيانا على صرير مزمول بالشريط حتى يؤثر في جنبه وعن آيشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يمتلي جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قدت ولم يبث شكوى إلى أحد وكانت الفاقة أحب إليه من الغناء وإن كان ليظل جاعيا يلتوي طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صياما شاعت جميع الارض ہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور کھانا کھا کے ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو اب بیان کریں کہ رات میں نے کھانا نہیں کھایا آج کا کھانا نہیں کھایا اتنے دن سے کھانا نہیں کھایا نہیں حضور علیم کبھی بھی کسی کے سامنے شکوہ نہیں فرمائے کرتے تھے. شکوہ آپ اسلام, اسلام شکوہ کسی سے نہیں کرتے تھے شکایت کسی سے نہیں کرتے تھے اور فاقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالداری سے زیادہ پسند تھا اور آپ علیہ السلام اسلام لمبی لمبی راتوں کے اندر بھوکے رہا کرتے تھے اور یہ بعض اوقات بھوک ایسی ہوتی تھی کہ جو کروٹے لینے پر مجبور کرتی تھی کروٹے لینے پر مجبور کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ رکھا کرتے حالانکہ, آپ ہیں کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے تمام کے تمام خزانے اس کے پھل اور ہر طرح کا ایش آپ علیہ السلام السلام کو عطا حضور علیہ السلاق اسلام کے بارے میں آگے مزید ذکر کر رہے ہیں ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر دنیا سے کچھ لیتے تو آپ کی آخرت کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اس بات کو اختیار کرنا پسند فرماتے تھے کہ جو آپ کا رب عزب پسند کرتا ہے یہ عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا اپنے لیے بھی اپنے اصحاب کے لیے بھی اپنے اہل بیت کے لیے بھی سب کے لیے وہ بات پسند کرتے تھے کہ جس سے اللہ تبارک مطالعہ کی رضا حاصل ہو ایسا نہیں تھا کہ آپ آپ کے صحابہ یا آپ کے اہل بیگ جو ہے وہ دنیا سے کوئی نظر اٹھاتے تو آخرت میں کوئی کمی ہو جاتی واضح طور پر یہ احاطی موجود ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو دنیا دی جائے کثرت کے ساتھ دی جائے بادشاہ بنایا جائے آپ کو اور آپ کے لیے جو آخرت کے اندر تیار کیا گیا اس میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی آخرت میں جو بنایا گیا ہے آپ کے لیے انعامات تیار ہیں اس میں سے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ دنیا سے بے رغبت رہے دنیا کی لذتوں کے اندر مناامک نہ ہو تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھوک کو اختیار کیا کرتے تھے آپ کی بھوک یہ اختیاری ہوتی تھی بے اختیاری نہیں تھی آپ علیہ اللہ اہل بے سے ادھار صاحبۂ کرام اس سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے کام کرتے تھے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ان سے اللہ اللہ سے راضی حضرت عائشہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو پورا فرمانے میں جلدی فرما رہا ہے تو پھر بندے کے اوپر بھی تو یہی ہے نا کہ وہ اسی بات کو پسند کرے اسی بات کو اختیار کرے کہ جس کو رحم پسند کرتا ہے تو اس لیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم جو قاسم نعمت ہے جس کو جو ملا ہے جتنا ملا ہے جو ملے گا سب کا سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سب کے ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیز یعنی دنیا سے بے رغبتی کو پسند فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ بھوک والی جب حالت دیکھتی تو آپ پر رحمت کرتے ہوئے رحم کرتے ہوئے میں رو پڑتی تھی وہی علا بتنی ماح منل جو اور بھوک کی وجہ سے جو آپ کے پیٹ مبارک کا حال تھا اس وجہ سے انہیں شفقت سے آپ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی لوت من یا رسول اللہ میری جان اب پر فدا ہو اب دنیا سے اتنا ری لیتے کہ جو آپ کو کفایت کرتا تو فی الو حضرات نے ارشاد فرمایا یہ آئی ہے تم دنیا موتھی اور دنیا سے کیا تعلق میرا اور دنیا کا کیا معاملہ ہے اخوانی من وللعظم من الرسل صبروا على ما هو اشد من هذا میرے جو بھائی اول العزم رسل ہیں پیغمبر ہیں انہوں نے اس سے بھی زیادہ سختیوں کے اوپر صبر کیا فمدوا على حالهم فقدموا على ربهم فاكرم معاظهم واجزل ثوابهم یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ کے اندر کی اسی حالت کے اندر گئے صبر کرتے ہوئے مصائب کے اوپر گئے اپنی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا اور زبردست ثواب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا فاجدننی اتحی انت رفحت فی معیشتی ان یقص ان یقصر بی غدن دونهم وما من شیء هو احب الی من اللحوقی یعنی میں اگر دنیا کے اندر ترفو حاصل کرتا ہوں یعنی بلندی کھانے پینے کے اندر جو ہے یا دنیا کی نعمتوں کے اندر رغبت اختیار کرتا ہوں تو میں اپنے آپ سے حیا کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان سے پیچھے رہ جاؤں کہیں میں ان سے پیچھے رہ جاؤں حالانکہ مجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رہوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر رہوں حالانکہ امبیا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہیں ہاں حضور علیہ السلاط اسلام کا دیدار حضور علیہ السلاط اسلام سے ملاقات حضور علیہ اللہ کی امت میں ہونا یہ انبیاء کرام علی السلام کی خواہش تھی چاہت تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں اور سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں رہوں تو اپنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی امبیائی کرام علیہ السلام کے ساتھ رہوں حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام السلام کی یہ حالت دیکھ کر روتی اور پھر فرماتی ہیں کہ یہ جب گفتگو میری حضور علیہ السلام السلام سے ہوئی کالتہ اللہ شہرت حقیہ طوفیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں فقط ایک مہینہ تشریف فرما رہے اور اس کے بعد حضرت اسلام دنیا سے تشریف لے رب والا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زہد و تقوا کے صدقے میں ہمیں بھی دنیا سے بے ربتی عطا فرما ہے اور وہ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک کے ہونے کے باوجود محبوب رب العالمین ہونے کے باوجود راتوں کو ہمارے لیے روتے رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ وآلہ وسلم کے پسند کے وہ کام کہ جو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حضر علیہ السلام کے دل کو خوش کرنے والے ہیں ان کاموں کو ہم اختیار کریں آپ علیہ اسلام السلام کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں حضور علیہ السلاۃ السلام کی سنتوں کو اپنائے اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے صدقے میں برکت سے اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت ہمیں حضور علیہ السلاۃ السلام کی شفات میں حصہ فرمائے